بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علام محمد ہمارے سلسلہ بعض جو ہے قیامت کے موضوع پر ہیں اور کتاب سے عقائد نوشاء میں سے درس نمبر پچیس اول مبارکان تفواروں اور اس سے پہلے درسوں میں قیامت کی جو ہے دو قسمیں قیامت سغرا قیامت انفش کی دو چار قسمیں اور قیامت آفاق کی چار قدمیں آپ کو تفصیل سے بتائیں اور ابھی سوال نمبر ہے پچیس جو ہے قیامت اس میں جو آخری بحجۂ قیامت عظمہ یا افاقہ تو ہم طور پر قرآن میں جو ہے لفظ قیامت جن معنی میں استعمال ہوا ہے اور یوم ملاخرت جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ قیامت عظمہ یا افاقیہ ہے کہ پوری دنیا کے نظام یکسر تبدیل ہو جائیں اور ایک دو قیامت کا وہ سما اور مندر منایا جائے اور پھر آگے حساب کتاب کا منظر سامنا جائے اور قیامت کے مختلف مراحل اور پھر بےحجان کے مراحل تو یہ قیامت ایک دن اس ایک دن دن دن دن دنیا کے نظام مکمل طور پر بدل جانا ہے جہاں سے فرمایا تھا کائنات میں جو مداح ہے سسٹم نافذ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مکمل طور پر درہم برہم ہوگا ہاں جی دنیا ایک چٹیل میدان بن جائیں گے اور پھر جو ہے دوبارہ اصرافی سوخے گا تمام موجودات پھر زندہ ہوں گے پھر ان کے حساب کتاب کے مرائل ہوں گے تو یہ قیامت عظمٰ یا افاقیہ کے بارے میں قرآن اس موضوع پر چونکہ یہ حاصل قیامت سے مراد جو ہے قرآن آیتوں میں زیادہ تر یہی باقی قیامت مراد, مراد ہے زیادہ تر آیتوں میں تو اس موضوع پر ایک سوال اٹھائے سوال نمبر بہتر کیا قرآن پاک میں قیامت عظمہ یا افاقیہ کے بارے میں اور بھی آیات قلمہ موجود ہے کیونکہ پر ایک دو آد جو ہے آپ کو ترجمہ ہو گیا تھا کہ سب تباہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا علی من اليوم آج کس کے کی, کی بات ہوگی تو کائنات میں کوئی بھی سب خاموش ہوں گے کیونکہ کوئی وزیر موجود نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے لاہ ال دل ایک ہی اللہ جو کہ ایک ہی اللہ ہے اور غالبا اور قہر والی ذات ہے اسی کی حکومت ہوگی تو یہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اسی کے بارے میں مزید سوال ہو رہا ہے کہ پاک میں قیامت عزمہ یا فاقیہ کے بارے میں اور بھی آیت کرمہ موجود ہیں تاکہ یہ موضوع ہمارے لیے اور حتمی اور یقینی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے جواب جی ہاں قرآن پاک میں ان دو انتہائی اہم موضوع پر سب سے زیادہ آیت کرمہ موجود ہیں دو اہم موضوع ایک ہے ایک تو اللہ تعالی خود, خود کے بارے میں اللہ تعالی خود کے بارے میں اللہ ہے اللہ کی صفات اس کے ذات ہیں اس کی کملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں ایک ہزار سے زائد آیات کریمہ قرآن پاک میں موجود ہیں اگر آپ قرآن پاک کا باریکی سے مطالعہ کریں تدبر کریں تو کوئی ایسا صفحہ موجود نہیں پائیں گے جس میں خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود نہ ہو اور اللہ پاک کے آسماء اور میں سے کوئی اسم مبارک نہ ہو تاہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماع الحوشنہ میں سے اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ یعنی صرف لفظ اللہ ہی جو ہے ایک ہزار سے زائد مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں اور اس کے علاوہ دوسرے اہم موضوع یہی قیامت عظمۂ آفاقے ہے قرآن پاک میں اس کو فلسفی عرفان میں مبدا اور معاد کہتے ہیں مبدع سے مراد اللہ معاع سے مراد قیامت اور یہی قیامت عظمہ مراد ہے تو دوسری اہم موضوع یہی قیامت عظمائے آفاق ہے چنانچہ قرآن پاک میں اس اہم موضوع پر بھی ایک ہزار سے زائد آیت کرمہ موجود ہیں جبکہ بعض صورتوں میں تو صرف قیامت ہی کا احوال بیان ہوا ہے دلیل کے طور پر چند صورتوں کا حوالہ درزیل ہے نمبر ایک سورہ زلزلہ آخر بارے میں سورہ قارعہ نمبر تین سورہ غاشیہ کے اکثر آیات سورہ انفطار کے اکثر آیات نمبر پانچ سورہ منسلات نمبر چھ سورہ قیامہ کے اکثر آیات نمبر سات سورہ الحاقہ کی اکثر آیات سورہ واقعہ ہاں جی یعنی اور سورہ طور کے اکثر آیات اور سورہ قہ کے اکثر آیات ہاں جی یعنی ان تمام صورتوں میں جو ہے زیادہ تر قیامت ہی کا ذکر ہے مشورہ بالا تمام صورتوں میں قیامت عظما یا آفقیہ سے متعلق آیات کرمہ موجود ہیں تاہم مجموعی طور پر مکی صورتوں میں ہاں جو جو سوتے مکے میں نازل ہو ان کو مکی صورتیں بولتے ہیں جو سوتے مدنی میں نازل ہوا انہیں مدنی سرا بولتے ہیں ہاں جی تو تاہم مجموعی طور پر مکی صورتوں میں ان دو اہم اور بنیادی عقیدے کے بارے میں زیادہ تر بحث ہوئی ہے مکی کیونکہ مشکل مکعا کے لیے خدا بھی حضم نہیں تھا قیمت بھی ہضم نہیں تھا ہاں جی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے اور شرک اللہ کے بارے میں شرک کے قائل تھے جیسے ان دو موضوعات پر مکی صورتوں میں سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور آیات موجود ہے اللہ تاہم مجموعی طور پر مکی صورتوں میں ان دو اہم اور بنیادی عقیدے کے بارے میں زیادہ تر بحث ہوئی ہے لیکن دور جدید میں اگرچہ انسان ہر طرف سے روین انتمات سے سوچنے کی کوشش کریں ہاں دوری جدید نے اگرچہ انسان ہر طرف سے اپنی آنکھیں بند کر کے حلال و حرام حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا لحاظ کیے بغیر دولت اور مال سمیٹ رہے ہیں اور تمام تر توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز نظر آتی ہے ہاں ہر کوئی اس دنیا پہ نگاہ ڈالیں دقیق تو آپ کو یہی نظر آئے گا اس کی اصل وجہ ان دو اہم بنیادی عقیدے کے بارے میں بارے میں تعلیمات الہی سے غفلت ہے یعنی ان دام ایک اللہ کے بارے میں توحید کے بارے میں اللہ, اللہ کے معرفت کے بارے میں غفلت دوسرا قیامت کے بارے میں مکمل طور پر غافل یا منکر ہونے کی وجہ سے تعلیمات الہی سے غفلت ہے اگر انسان اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ قیامت کے اہم موضوع پر صرف سورہ زلزلہ اور سورہ القاریہ پڑھ کر تھوڑا سا غور فکر کرتا اور ان صورتوں کے مفاہم کو سمجھنے کی کوشش کر لیتا تو یقیناً انسان ان صورتوں سے متاثر ہو کر اپنے اندر ضرور تبدیلی لاتا ساتھ ہی اس کا وجود انسانیت یعنی دوسری انسانیوں کے لیے باعث خیر ہوتا اور خود جہنم کے عذاب سے بچ کر جہنم کے خطرناک مراحل سے گزرنے سے نجات پا لیتا قرآن پاک کی روشنی میں انسان کو اگر دولت مل جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں گڑ کر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے جب مصیبت تل جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اللہ نقرآن فرما فائدہ آ رہا کہ وہ فلفلکی داول اللہ مخلصین اللہ الدین یعنی سری کپور پینسٹھ میں جب اس قی میں سوال ہوتے ہیں اور توہن ننہا نظر آتے ہیں اور نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں اور جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے ساحل سمندر پہ پہنچا دیتے ہیں تو اللہ بھول جاتا ہے ہاں جی تو اللہ بھول جاتا ہے اور گوئے کہ آپ سب کچھ اپنا ہی کرنامہ دیکھ لیتا ہے تو ازاں نگرامی یا قیامت کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے ہاں جی شورح اعزاز کے بارے میں آپ دیکھیں ہاں اس صورت میں اللہ کا رقمات ہے اعزاز الدلۃ العرض اللزلہ جب زمین کو بہت سہد جو ہے زلزلہ گا شدید زلزلہ آئے گا واہرجت العرض وزقالہ اور زمین اپنے اندر موجود تمام بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گا خواہ معدنیت کی صورت میں خواب موجود کے جسم و حرض از واضخ خواہ قال پھر انسان کہیں گے تو یہ کے کا علم ہے اللہ کیا ہوئے زمین کو ہاں تو اللہ رماتے بیا نبا حال کیونکہ آپ کے رب نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر جو خود سے باہر پھینک دو ہاں بین با حالا تو کیا وہی یس درناس اشتاؤ آما اس دن ہر شخص پریشانی کے عالم میں میدان حشر میں اکیلا کھلائیں گے انتہائی ہاں پریشان شدہ حالت میں کھر میں کس میدان حشر لائیں گے لی یوراؤ آ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا جائے اور انہیں ان کے اعمال کے نتائج دکھائے جائیں ان کے اچر اعمال ان میں سے کے جو نا عمل نام ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے تو آگے علامہ مجید جزیر میں عمل ہمل مصق الرۃن خیرہ بس جس کسی نے ذرہ کے برابر نے کی کیا ذرہ کے کی برابر وہ بھی وہ دیکھ لے گا اور اس کے ثواب پر عاجر پا لے گا ہمل مصقاء الضرۃن شرعرہ اور جس کسی نے ذرہ کے برابر ہاں جی کے برابر اس نے وہ جن کے برابر برائی کیا وہ بھی دیکھ لے گا اور برائی کے اس کے سزا کو بھی بگا لے گا تو عزاء نگرام دیکھو یہ قرآن آیتیں ہیں ہم سوچتے ہیں نا ہماری باتیں پسند نے بات کر دیا زائے ہاں بات بال اچھی بات کیا تو بھی اس کا بھی آپ کو خوشی نہیں ہے غلط بات کیا اس کا آپ کو غم نہیں ہے نئے کام کیا اس کا آپ کو خوشی نہیں ہے برے کام کیا اس سے آپ کو فکر نہیں اپنے فردۂ قیمت کا ایسا نہیں جانے کا رامیہ اللہ پا رہی سر واقعہ میں القاریہ کے آخر پرمایہ جو ہیں لوگ دو طرح کے ہوں گے ہاں جی ایک وہ ہوں گے جن کے نامۂ اعمال باری ہوں گے ام امن ثقلت موازین ہوں پہ وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا پلّہ باری ہوگا فا وفی عیشت الراضہ وہ کل میں بڑے آرام اور راحت کی زندگی میں ہوں گے دل پسند زندگی میں وہ بڑے خوش خوش ہوں گے وہ معمن سخافت میں واضن ہوں لیکن لو جن کے اچھے اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا برائی کا پلہ باری ہو گیا حاویہ تو جان لو اس کے ٹھکانہ جانا حاویہ ہے وَمَا مدرا کے ماہیا میرے حبیب کہ آپ کو معلوم ہے حاویہ کیا ہیں نَارٌ حامیہ وہ شالور بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے جس میں انسان کو اس کے برے امال کے نظریے میں پھینک دیا جائے گا عذین گرامی ایسے سینکڑوں آیتیں اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہے یہ اس کتاب کے بارے میں ہمارا خطاعت تو یہی ہے کہ شروع فرمایا زال کل کتاب الارِ وفی یہ وہ کتاب اس کے اس میں کوئی شک شبہ نہیں یعنی اس کے زو دعوے سے شک نہیں تو اس, اس کے آیات جو شروع سے لے کے بسم اللہ سے لے کر سند تک اللہ کی طرف ہونے میں ہمیشہ کوئی گنجائش نہیں دوسری بات اس کے اندر جتنے مطالب ہیں جتنی تعلیمات ہیں ہاں جی خواہ خدا کے بارے میں خواہ احمد کے بارے میں خواہ کائنات کے بارے میں انسان کے بارے میں احکامات وہ سب بھی اپنے اپنے جگہ پر سچ اور حق اور حقیقت پر مبنی ازن گرامی لہذا اللہ نکمت کے بارے میں جو خوش فرمایا علم بالغیب ہے ہمیں جو ہے ہاں جی ایمان بالغیب کی روشنی مصعب پر پختہ مضبوط ایمان رہنا ہوگا اور اپنے وجود پر اسی ایمان ایسا ایمان جو آپ کے وجود پر معصر ہو آپ کو گناہوں سے بچائیں آپ کو فسق کو حجور سے بچائیں آپ کو توبہ کرنے پہ مجبور کریں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کل یہ گناہ تمام حل کے ورین آخری کے سامنے حاضر میں میرے گناہ کو دوسرے لوگ بھی دیکھنے لگ جائیں تو پھر مجھے کتنی شرمندگی ہوگی گئی مجھے ذلت و خاری ہو گیا جہاں نگر گنا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیلخال کرتے ہیں معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے اور یہی گناہ ہے جو کل قیمت میں بھی ہمیں ذلیل خال کرتے ہیں ہمیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں عذاب لہٰذی کا مستحق بنا دیتا ہے لہٰذا جو ہے اس پرفتن دور میں ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور خدا اور قیمت کے بارے میں صحیح معرفت پیدا کریں ہاں یہ دو موضوع انسان کے لحال ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ کتنا مہربان ہے اللہ اسود میں کتنا نزدیک ہوں کیا میں اللہ سے خود کو چھپا سکتا ہوں کیا میں اللہ کے ملک حکومت سے نکل کے کہیں دور باغ سکتا ہوں اللہ کی کے نافرمن کر کے کیا میں اللہ کے ریز کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں کیا میں اللہ کے رحمت کے بغیر باقی رہ سکتا ہوں ان چیزوں پر غور فکر کہیں گرامی اور یہ سوچیں اگر انسان کے حامل برے ہیں تو اگر اسی برائی کے ساتھ کل میدان ہر میں آ جائیں قیمت میں آ تو میرے کیا انجام ہوگا وہی ہوگا جو جس کی قرآن نے فرمایا جہنم ہوگا عذاب ہوگا ہاں جہنم ہے کسی جگہ جائیں سوائے تکلیف دہ چیزوں کے کوئی چیز نہیں ہے عذاف ہی عذاف ہے تکلیف ہی تکلیف ہے پریشانی ہی, ہی،, ہی، پریشانی ایسی عذاب جس جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر آپ نے دنیا کی چند زندگی قیمت پر مضبوط ایمان رکھ کر نیک کاموں میں صرف کریں تو آپ کے ایسی خوشحال زندگی بنیں گے ایسی نعمتیں ملیں گے جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس جی دنیا میں چن جہ نے خود فرمایا ہم نے ہمارے مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھا کہ مالا این و را جو ابھی تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ولاجن السمیت نہ کسی کان نے سنی والا خطرہ اللہ کالبشر نہ کسی انسان کے دل میں اس کا سوچ آیا ہاں نے جی ایسی نعمت انتار الآخرت اللّہ الحوان بے شک آخرت کا گھر تو زندگی کرنے کا گھر ہے آخرت بے جنت ہی تو آرام سکون کا گھر ہے ایسے آرام سکون جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس دنیا میں رہ کر تو اعضاء نگرانی اپنے اعمال پر ہاں جی ان مضبوط قیامت کے موضوعات پر سچے اور مضبوط ایمان اور عقیدہ اپنے اندر پیغا کر کے اپنے اعمال کے دار رفتار کی اصلاح کریں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں قیمت پر اپنی ایمان اور عاقدے کو مضبوط کریں اور توبہ طے ہو کر اللہ کی طرف لٹائیں تو وہ اللہ بے نہات مہربان ہے وہ ہزار باپ سے زیادہ مہربان ہے ہزار ماؤں سے زیادہ اس کی مہربانیاں ہیں بندوں کے ساتھ اور اس اللہ سے اپنا لو لگائیں ہاں? اسی سے اپنی محبت کو بڑھائیں اور اسی کی معرفت اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا کریں تاکہ دنیا میں بھی آپ سعادت مند ہو اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو میرے دعائیں پر عالم ہمیں قیمت اور اللہ کے بارے میں اور دوسرے اعتقادات کے بارے میں مضبوط اور مستحکم غیر متضل ایمان پیدا ہو کر ہم سب کو تمام مسلمانوں کو سچے مسلمان بننے کی توفیع طا فرما امین رکھا